أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات من كان منكم مريضاً أو مسافراً فعددتم من أيام النحر فمن كان منكم مريضاً أو وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللہ رب شحلی صدری امری مل لسانی محترم بھائی اور دوستو اللہ تبارک میں آئے تم نے فرمایا کہ ایمان والو ہم نے فرض کیے تم پر روزے جس طرح فرض کیے گئے تم سے پہلی امتوں پر گنتی کے چند دن ہیں 29-30 دن ایک مہینہ ہی نہیں اور تاکہ اس کے نتیجے میں تم تکوا والے بن جاؤ آپ کیا مال کس اس طریقے سے آدمی رمضان کو گزارے گا کہ تکوا والا بن جائے تو اس کے بارے میں یہ بات رض کی تھی کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن سے کہ روزہ کا ظاہری ڈھانچہ بنتا ہے اس کے بغیر تو روزہ ہوا ہی نہیں کھانا پینا خواہش نفس چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو چھوڑا نہیں آدمی نے تو روزہ اس کا ہم کو نہیں ٹوٹا کہ اس کو دوبارہ بچے لیکن روزے کا قبول نہ برکت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے روزے کی گویا روحانی طور سے روزہ ٹوٹا ہوا ہے ایسے آدمی ہمیں باندھا ہوا ہے وہ ہے روزی جھوٹ ریبت اور چگلی جھوٹ ریبت اور چگلی اور آرام روزی یہ چار باتیں ہیں ایسی گویا روزہ روحانی طور پر ٹوٹ گیا اب اس کی کوئی برکت نہیں رہی کوئی سو رہا ہاں دوہرا نہیں پڑے گا ایسی نماز جو قبول بھی نہیں ہوئی ہو تو اس کا دہرانا تو نے مقرر نہیں کیا قدار نماز کی طرح لیکن پر کوئی اس کی کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ قبول ہی نہیں ہوئی اس کے بعد پھر مزید کوشش ہے روزے میں تاکہ قیمتی سے قیمتی بنے زیادہ سے زیادہ جانے والا ہو بڑھیا سے بڑھیا ہو تو اس میں کثر ذکر دلاوت اور آنکھ کان زبان پر اسی پابندی لگانا کہ یعنی فضول باتیں نہ ہوں کانوں سے سنے نہیں آنکھوں سے غلط دیکھے نہیں زبان سے غلط بولے نہیں لا عبیب جھوٹ جھولی ہے باقی فضول باتوں سے ہی پرہیز کرے روزے میں قوت آتی جائے گی بڑھیا ہوتا جائے گا قیمتی ہوتا جائے گا ان باتوں سے ذکر نیانی فضولیات سے پرہیز اور اس کے بعد احتقاب اور سب سے آخر میں صدقہ فطر روزے پر توقع رکھنے کے تفصیل پر تو کچھ نہ بات ہو گئی تھی اس میں دوسری آیت رمضان کے ضمن میں جو فرمائی گئی ہے اسی حقوق میں رمضان اللذی فی القرآن ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ جس میں ہوا ناز القرآن کے لیے رہنمائی ہے وہی نازم الہدا ہدایت کی سنوں کو کھول کھول پڑ کر بیان کرنے والا ہے مل وال فرقان اور حق ہاں و باطل میں تمیز پیدا کرنے والا ہے رمضان کو رہنمائی کی اور رہنمائی کے واضح اصولوں کی اور حق اور باطل میں تمیز پیدا کرنے کی اس کو ضرورت ہے اس اسپیس کی ضرورتیں ہیں انسان کی اہم ضرورتوں میں سے کیا ہے کہ حق اور باطل میں اس کو پہچان اور تمیز ہو تاکہ حق کو اختیار کرتا جا رہا ہو باطل سے بچتا جا رہا ہو اس کی اس کی جو ہے تو مناسب رہنمائی ہو رہی ہو کہ کسی جگہ یہ بھٹکے نہیں راستے سے ہٹے نہیں اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے ایسے ہدایت کے اصول ہوں جو واضح ہوں جس میں کو کچھ پریشانی اور اس کو کوئی اچمبا نہ ہو کنفیوژن نہ ہو تین ضرورتیں انسان تو اب روزے کے ساتھ ان تین چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسری بات دی گئی ہے وہ پورا پاک ہے رمضان میں خاص کر کے سکھو کیوں بتایا گیا اس لیے کہ پہلا نزول وہی رمضان کو ہوا چی رمضان کو جس وقت کے فرشتے نے اقرا کی وہی نازل فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسی شب میں سارا قرآن روح محفوظ سے اتر گیا اور وہ وقت ضرورت پھر جبری اعلام کے حوالے ہو گیا اس کو جب جب اس کی ضرورت ہوتی رہی جس وقت اس کا نظول ہوتا رہا وہ آہستہ آہستہ 23 سال مکمل ہوا اور یعنی مشت نظول جو ہے یہ ستائیس رمضان کو ہی ہو گیا ایسے تو رمضان میں نازل ہوئی نیل رمضان میں نازل ہوئی سید ابراہیم علیہ السلام کے علیہ السلام کے یہ رمضان میں نازل ہوئے تو آپ تقوی حاصل کرنے کا کہ ایک مشق تصویر و روزہ رکھنا تھا جس میں کثرت اطلاور کثرت ذکر گناؤ سے بچناؤ کا تذکرہ ہوا اب ایک اور چیز کی مشق ہے وہ ہے کہ جو ہدایت کا کورس ہے اس او کو ریوائز کیا جائے پرانے مجید کو کوئی باعث کیا جائے اس کو دوڑایا جائے یا رمضان میں جبرئی علیہ السلام آ کر ایک بار مجید پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے اور ایک بار پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے آپ پڑھتے تھے اور جبرئی علیہ السلام سنتے تھے اس لیے جو آفظ کو پاک سنا رہا ہو اگر وہ ایک بار پڑھ کر دوسرے آفظ کو سنا دیا کرے اور دوسرا ایک بار پڑھ کر اس کو سنا دیا کرے جو اس کو دور کرنا کہتے ہیں اس سے بہت مدد ملتی ہے اور ایسے آفس پھر سنانے میں غلطیاں نہیں ہوتی ہیں جو دور کر کے اس کی تیاری کر رہا ہو خود ہی گزارے پاک میں تیاری کر رہا ہو تو بھی جاتی ہے کسی غیر آمد کو سنایا تو گزارا اس سے بھی ہو جاتا ہے لیکن چونکہ مصنوع احمد دور کرنا ہے کہ ہر رمضان میں جب رضی السلام پورا پڑھ کر سناتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا پڑھ کر سناتے تھے جبرسام سنتے تھے اس طرح کا دور کیا جائے تو یہ آفت کہ قرآن ہونے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اور کو سنانے میں تقریب بہت کم ہوتی ہے اور جس سال آخری رمضان تھا تو جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانا تھا اور آخری رمضان تھا اس رمضان میں دو بار جب اسلام نے پھر دور کیا تو مختلف جو بشارتیں آپ کو دنیا سے رخصوص ہونے کی مل رہی تھیں اس میں سے رمضان نہیں ملی کہ دو بار دور ہو گیا ہے بس یہ آخری سال ہی ہے اب آویزی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہوگا اس کے لیے فرمایا گیا حدیث شریف میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران کے مہینے کے روزے کو فرض کیا اور اس کے رات کے قیام کو سنت قرار دیا قیام سارا سال ہے جو تاجر کی شکل میں ہے وہ نفل ہے اس کے بارے میں آیا کہ اس قیام کو اللہ تبارک اللہ نے نفل قرار دیا ہے اللہ نے تحجر بھی نافلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوا کہ تاجر مرار کو کھڑے ہوں یاد کے لیے نفل ہے یہ نفل فرمانا آپ کے لیے آپ کے لیے تو لازمی ہے امبیال علیہ ص اللہ کے لیے تاجر کی پابندی فرض کی طرف کی اور باقی لوگوں کے لیے نفل ہے تو گویا کہ کیا لیل جو رمضان کے بارے میں فرمایا گیا رات کو کھڑا ہونا یہ ان نفس نفل کے امن لہل سے جو کہ سارے سال کے لیے ہے اس لالت یہ آٹھ رکاعت بارہ رکاعت عام تاجر کے آٹھ رکاط بارہ رکاط ہیں دو سنتوں کو آٹھ نوابر دس اور دو بہتر اور سات ہی شمار کیے جائے تو یہ بارہ وکاعت ہو کر ایک صورت بن جاتی ہے اور بارہ پورے پڑھ کے دو سنت شامل ہو کے چودہ اور دو دوتر کے تین رکعت یہ سولہ سترہ زکوت ہونا یہ پر زیادہ واضح کیا مل لے لیتا ہے کا یہ روایت سارے سال کے لیے ہے اور رمضان کا جو قیام ہے تلاوی کا اس کو سنت کر کے قرار دیے گا یہ اس سے زیادہ لازمی ہے اور یہ سنت سنت موقع ہے اور اس کی جماعت سنت موقعہ کفایا ہے کہ تلاوی بات خود سنت موقع ہے اور اس کو جماعت سے پڑھنا سنت موقعہ کفایا ہے یعنی مسجد میں ضرور جماعت کی نماز تراوی کی کھڑی ہونی چاہیے کھڑی نہیں ہوئی اور اسلامی حکومت ہے تو فوج اور پولیس آ کر لوگوں کو گرفتار کر کے لے جائے گی اور انکوائری کریں گے کہ کل میں جماعت کی تلابی کی نماز کیوں نہیں کھڑی ہوئی پہلے رمضان تھا ہم نے کہا جی پورا فیصلہ نہیں ہوا تھا رات کو پتہ نہیں چلا اور اس لیے صبح سے تو پھر روزہ ہم نے رکھ دیا تھا لیکن ترابی کے بعد پورا اعلان نہیں ہوا تھا اور پوری گوائیاں نہیں آئی اس لیے کل اللہ ترابی نہیں پڑھی آج ہم ضرور پڑیں گے تو پھر گرفتاری سے چھوڑ دیا جائے معقولر پیش کر دیا دوسرے دن پھر نہیں کھڑی ہوئی تو پھر ان کو لے جایا جائے, جائے گا اکا تو تم کہہ رہے تھے کہ بار بخت سے اطلاع نہیں ملی تھی اور آج رات تم نے کیوں کڑی نہیں کی تلاوی کی جماعت کی نماز آپ تو معقول ادھر تمہارے پاس نہیں ہے کل جو ہے تو اس خڑ کے بعد پڑھو گی سزا کا فیصلہ ہوگا فیصلے میں جمع کی نماز کھڑی نہیں ہوئی تو امام ان سے مقابلہ کریں لشکر چڑھایا ان پر ان کے ساتھ یاد کرنے کے لیے ان کی ترابی کی نماز کھڑی نہیں ہوئی تو اس بات کے شاید کسی جات کا اعلان نہ کر دیں ہم متد ہو گئے تو جماعت کھڑی ہونی مسجد میں ضروری ہے آپ مسجد میں ترابی کی جماعت کی نماز کھڑی ہو گئی اور کچھ لوگ کہتے ہم نے تو پانچ دن بعد ہمارا سفر ہے اور ہم جو ہے تو قرآن مجید پورا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا قرآن مجید ادھورا نہ رہ جائے تو ہم گھر پر دس بار آدمی نماز پانچ دن میں ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ جماعت کی نماز اگر فرض کی مسجد پڑھیں اور مسجد میں جماعت کی نماز ردی کی کھڑی ہو رہی ہو جیسے سنت کفایہ کو مکمل کر لیا تو پھر یہ آدمی ردا پانچ دن میں ختم کر سکتے ہیں گھر پر آپ اس کھڑا کر کے ایک بار کا نیپال کا سننا اطراوی میں یہ سنت ہے کوئی آدمی کہے گی میں تو آج تقریباً سننے کے لیے فلاں جگہ رہا ہوں شہر کی فلاں مسجد میں جا رہا ہوں تو ایسا زیادہ دین کا سننے سنانے کا پھیلانے کا کام زیادہ ضروری ہے ختم کو اتنا ضرورت نہیں ہے ایسی بات نہیں یہ ختم سننا سنت ہے اس کو پورا کرو گے مسلسل ایک ختم سننا سنت ہے دو ختم سننا مست ہے اور رمضان کی تراوی میں تین ختم سننا یہ فعل اولا ہے مستحب سے اوپر ایک نکی کا درجہ ہوتا ہے جسے فعل اولا کہتے ہیں تین بار سننا یہ فعل اولا ہے تو اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان میں تراوی میں تین ختم آدمی سنیں لیکن ایک میں کوئی کمی کوتائی تعی رہے گی تو دوسرا اس کو پورا کر دے گا دوسرے میں کوئی کمی کوتاہی رہے گی اسے تیسرا ختم پورا کر دے گا انشاءاللہ کبھی امید ہے کہ تین ختموں ایسے ہو جائیں گے کہ وہ مکمل درست ہو کر صحیح سارا میں قبول ہوگے تو جو قرآن پاس سے ہدایت اثر کرنے کا کہا گیا ہے یہ ہدایت ہے ہدایت غسلوں کو بیان کرنے والا ہے اور حق و بادن میں تمیز پیدا کرنے والا ہے یہ بات اس کو حاصل ہوگی جو اطراوی میں اس کو سنے گا خواہ مانا اس کو آتا ہے خواہ نہیں آتا ہے اگر ترجمہ نہ بھی آتا ہو تو یہ روحانی کلام ہے اس میں نور ہے روشنی ہے تاثیر ہے جو قلب کو روشن کرتا ہے منور کرتا ہے صاف کرتا ہے انسان کے باطن کو صاف کرتا ہے اس کے لیے مان آنے کی ضرورت نہیں ہے ترجمہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے وہ ترجمہ جانے بغیر بھی دل کی صفائی ہونا دل میں روشنی آنا دل میں نور آنا دل میں منور ہونا دل کا یہ ایک بار نفا کے پڑھنے سے اور سراجی سننے سے یہ بات ہوتی ہے ترجمہ تفسیر بھی آ رہی ہے اور پھر بہت مبارک ہے گویا اس نے پورا پورا حصل کر لیا جو ترجمہ بھی آتا ہے تفسیر بھی آتی ہے اور اسے گویا نے باغ کو پورا حاصل کر لیا اور اگر ترجمہ تفسیر نہیں آتی ہے صرف الفاظ بھی آتے ہیں الفاظ کو سننا ہے تو تاثیر اور فائدہ اس کو بھی ہو رہا ہے اب عام طور پر سستی کا دور یعنی یہاں امام صاحب ذرا ترابی لمبی کر لے تو اس کے پیچھے باتیں کریں گے اور یہاں جا کر دروازے پر کھڑے ہو کر ایک گھنٹہ کھڑے فضولیات بکرے ہوں گے گپ چھت میں گزر رہا ہوگا اس کھڑے ہوئے ہمیں نہیں تھکتے اور یہاں پندرہ منٹ ابھی لمبی ہوئی تھک رہے ہیں کیونکہ کی یہاں کی قدر اور سواب کا دھیان اور اللہ تعالی کی رضا کی نیت نہیں ہے زیادہ لطف نہیں آ رہا تنگ اور رہا آج بھی تھک رہا ہے دکان بنی ٹک رہا ہے زمیندار فصل کے دنوں میں سارا دن کام کر کر کے دال کی جو بات ہے ہائے ہائے کرتا ہوا لیٹتا ہے میں کسی کو گرا شکایت نہیں کرتا اس کو اپنا کام سمجھتا ہے اس سے اس کی بھی ہے عید کے دن ہوتے نا دکانداروں کی سیل ہو رہی ہوتی ہے سارا دن لکڑی کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے اور رات کو جب جا کر چرپائی پر گرتے ہیں تو ہائے ہائے کر رہے ہیں درد کے مارے نہیں کوئی ان کو نہ ان کو کوئی کہتا ہے کہ تو نے سارا دن اپنے آپ کو فار کیا نہ خود نہ کسی سے گلہ کرتا کیونکہ اس نے اس کو اپنا کام سمجھا ہوا ہے اس سے زندگی بننے کا یقین ہے تو اللہ والے جو ہیں وہ اللہ تعالی کے راستے کی محنت میں اپنے آپ کو تھکاتے ہیں جب آخری دور میں جہاد کم ہو گیا اسلام پھیل گیا اسلامی حکومت قائم ہوگی اسلام پھیل گیا اور جہاد کم ہو گیا اور صاحب اکرام بوڑھے ہو گئے تو پھر انہیں جہاد جہاز بچایا نفس میں کوشش کی ساری رات راتی میں کھڑے ہو کر پاک سننا تو بوڑھے صاحبہ جب قیام نہیں کر سکتے تو ہماری طرح نہیں چلو میٹا کھڑے چلے یہ بن کی بن ہوئی کھٹ گیا تھوڑا سا بیٹھ جاؤ تو ہمارا تین دن کا ختم ہو رہا تھا تو ایک بجوار میں سب ساری جمع میں بوڑھے آدمی کو دیکھا تو اس نے کہا میں جا کر اس کے پاس کھڑا ہوں گیا کہ یہ تو ضرور بیٹھے گا جب یہ بیٹھے گا تو میں بھی بیٹھوں گا تو کہتے ہو تو بوڑھا ایسا ظالم تھا وہ بیٹھ کے نہیں دی... دی دیا وہ تو یہ دیکھ ایسے کھڑا رہا بیٹھا بیٹھے بارے شرم کے میں بھی کھڑا رہا جی کیسے بیٹھتا میں کی بوڑھا آدمی کڑا تھا رہے گا وہ دوبارہ مجھایا تھا تو... تو سب سے کمزور آدمی کو دیکھا وہ سب سے کبھی مجھا تھا جس کے پاس تم کھڑے ہوئے تھے تو یہ بھارا حال ہوتا ہے کوئی کہے گی رات کے تین بجے جو آدمی جو بڑی نہر اس کے کنارے آئے گا اور دو گھنٹے کھڑا ہوگا اور پانچ بجے آ کر اس کو جو ہے تو پانچ پانچ سو روپئے دیں گے میری طرح کہیں نہ تو خیر جا پہنچیں گے ایک مزدور کو جون کے مہینے یہاں کھڑا کرو نا دو گھنٹے دو پر کیا ہو جائے گا چکرا کر بیوش ہو کر گر جائے گا اسی مزدور کے سر پر ڈالو بیس کلو وزن بیس کلو سیمٹ اور کر کے رسالا بنا کر سر پر رکھو اور ایسے گاؤں کے سیڑھی پر چاو رترو اور تمہیں آٹھ گھنٹے کے بعد ہم سو روپے دیں گے اب اسی دھوپ پر بیس کلو وزن اٹھائے ہوئے چڑھتا ہے اور اترتا ہے اب بیوش نہیں ہو رہا کیوں کہ اب اس کا چڑھنا ہو تمقد ہو گیا ہے ارادے سے ہو گیا ہے اور اس پر ملنے کی امید ہو گئی ہے اس کو اب وہی آدمی جو دو گھنٹہ نہیں کھڑا ہو سکتا تھا جوش ہو رہا تھا اب آٹھ گھنٹے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے اور تکلیف ذرا نہیں ہو رہی اس کو تو مقصود ہو گیا تو اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو ملنے کی زندگی بننے کی باتیں میں نور آنے کی امید ہوتی تو ہم ذرا نہ سکتے جیسے ایک نظام تعلیم سے گزر کر سارے انگریزی بول سکتے ہو سمجھ سکتے ہو لکھ سکتے ہو, لکھ سکتے ہو لیکن ماشاءاللہ اللہ فاتحہ کا ترجمہ پوچھنے میں لگوں تو کم کوئی آدمی ایسے نکلیں گے جو پورے کا ترجمہ سنا دیں گے ایسے نظام تعلیم سے گزر کر آئے ہوئے ہو جس طرح لحاظ سے اتنا تو میں نہیں بنایا ہے سورے فاتح تمہیں آتی باغ کا پڑھنا سمجھنا ہو تو جدا بات ہے اس کو سننا ہے کہ امام پڑھے اور وہ خوب خوشانی کے ساتھ پڑھ رہا ہو نصاب کو دہرایا جا رہا ہو جو اللہ تعالیٰ کے حکامات جو زندگی کی ترتیب ہے وہ بیان کی جا رہی ہو باقی سارے مدب کھڑے ہو کر کان لگا کر سن رہے ہوں اور اس کی نورانیت کو اس کی تاثیر کو اندر لے رہے ہوں اور اس پر جو بیان حکامات ہیں ان کے لیے ارادہ کر رہے ہوں اور آئندہ کے لیے ان پر عمل کرنے کے لیے کمر باندھ کر کھڑے کی نیت کر رہے ہوں سارے سال میں ایک بار پورے نصاب تکرانا ضروری ہے آپ یہ نوجوانان بات کرتے رہتے ملیام ویل کراوے کو ہے ماہوں پرانی کتاب کی دوسرا کہتے دیش بیکڑے تو ہمارے ساتھ بیکڑی نہیں سر آسے منگ بانے مقرر کریں پڑھیے پھر پڑھی ہی نہیں ایسے ہم پر مقرر کر دیا اس میں تراوی کی اس میں رمضان کا قیام ملحل جو ہے یہ چھیالیس رکاط ہے مصر سمے سینتالیس رکاعت وہ کیسے جی بیس و تراوی جو کہ اجماعی فیصلہ صاحب اکرام نے کیا چار تراویوں کے بعد چار نفل پڑھتے ہیں مدینہ اہل مدینہ سولہ رکاعت وہ ہو گئے کتنے ہو گئی چھتیس ہو گئے اور آٹھ رکاعت سارے سال کیا ملحل کی روایتیں آئی ہیں جو رمضان کے بارے میں بھی ہیں وہ کتنی ہو گئی چوالیس ہو گئی ہیں مدر کے ساتھ انتگا ملائے ہیں تو سنتالیس ہو گئی یہاں اللہ درام سے مکی راسدو تباہ برباد اکڑا دیکھو تباہ برباد اکڑو جی ہو فورٹی سکس سے مقرر چیز سچ بات ہے جو لوگ محتاط ہوں اور اللہ کی رضا کے دیکھو کرنے والے ہوں تو چاہیے کہ تراوی ایسی پڑھیں گھر چار ریکاٹ کے بعد چار نفل پڑھا کریں اور مقبل ہونے کے بعد پچھلی بار پھر کھڑے ہو کر راشٹرکات رکات جلد پڑ کے اور تین ریکاط دوستوں کو ملا کر یہ سینتالیس رکاط پورا کرنا یہ بہت مبارک بات ہے رمضان اگر تراوی کے دوران نہیں پڑھ سکتا کہ باقی لوگوں پر بوجھ جاتا ہے پھر تو چلو بیس رکاس مقبل کر کے اور چوبیس رکایت صرف بعد میں پڑا کرے آدمی رمضان کے بارے میں جتنی روایتیں آئی ہوئی ہیں سب پر امول ہو جائے اور مالکی فقہ میں وہ چتیس رکاوت ہیں سولہ درمیان کے نفل اور بیسری چھتیس رکاوٹ اور تین بہتر اور فقہ فقہ میں بیس رکاط ہیں آٹھ رکاوت سنتماعت کے ماموں میں سے کسی کے مذہب میں آٹھ رکاطیں نہیں ہیں عربوں کو آپ دیکھتے ہیں عرب جاتے ہیں علم ان کا کم ہے اور کمزور ہے امن کے درمیان رہے ہوئے ہیں ان سے باتیں کی ہوئی ہیں ان کے عبالک میں رہے ہوئے ہیں عمر فاروق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دور میں تین دن جماعت سے پڑھی گئی پھر آپ نے اللہ تعالیٰ جماعتیں میں پڑھنے کی اجازت دے دی دس آدمی میں یہاں جماعت کھڑی کی ہے دس نے وہاں کھڑی کی ہے برآمدے میں کھڑے ہو گئے وہاں سین میں کھڑے ہیں اس کے ابھی بھی اگر کسی مسجد کی اتنی مجائش ہو کہ دو تین جماعتیں کھڑی ہو سکتی ہیں ان کی آوازیں نہ ٹکرائیں تو ترازی کی دو تین جماعتیں کھڑی کرنا ابھی بھی جائز بہت آفت ہے جی وقت نہیں ملتا سب کو سنانے کا تو ایک نے کہا میں تو یہاں پر دردن کا سلح سناتا ہوں دوسرے نے کہا جی میں تو باہر صلاح کھڑا کروں گا میں جو ہے تیس دن میں پورا کروں گا ایک ایک بار پڑھ سکتا ہوں تو اس نے کہا جی میں تو میرا سفر ہے میں نے جانا ہے سفر پر میں دس دن میں ختم کروں گا دورے فاروقی میں ہی پڑی جاتی رہی دور صدیقی میں صدیق دلّا کے دور میں ایسے ہی الگ جماعتیں کھڑی کر کے پڑھتے رہے دور فاروقی میں مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ مسلم نبی میں کھڑے ہوتے ہیں واضح ٹکرا رہی ہیں اور واضح ٹکرا رہی ہیں بد نظمی ہے اور پریشانی ہو رہی ہے اور کو جو مقصد تھا کہ ایک سے قرآن سن کر اس کے احکامات کو جائے وہ نہیں ہو رہا انہوں نے صابق کرام کو جمع کیا کہ بھائی فیصلہ کرو تو آپ کا منشا ترابی کو جماعت سے اس طرح نے پڑھائی تھی پڑھانے کا تھا اس حضور سے آپ نے نہیں کیا تھا کہ فرمایا کہ اگر تیسرے دن میں تمہیں نماز پڑھا تھا تو اس بات کا خطرہ تھا کہ ترابی فرل ہو جاتی تو اس لیے نہیں پڑھائی گی تب ہم کیا کریں ترہوں نے اوسط تعداد نکال کر بیس رکاط پر عمر فاروق دلہن نے فیصلہ کیا اور اس دن سے جو مسجد نبی میں بیت اللہ شریف میں بیس ترابی شروع ہوئی ہے آج تاج دونوں مسئلوں میں بیس پڑی جاتی ہے موجودہ حکومت ایسی ہے کہ جو آ... اس کے آخر... کئی اضرات اس کے غیر مقرری کی طرف ہیں غیر سی حکومت حملی فقہ والی ہے <تصفح> اور امام محمد حمل کے فقہ پر فیصلہ کرتے ہیں عدالتی کاروائی میں ساری ہے یا سعودی عرب میں تین طلاقے میں جو ایک اقدام دے دینا تو امام تین کے مسئلے پر ایک طلاق کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں محما محمد رحمتہ اللہ کے مسئلے پر تینوں طلاقوں کا فیصلہ کرتے ہیں سعودیوں کا مسئلہ عدالت میں باقاعدہ ایک دفعہ کھڑے ہو کر کہ تین سے کا طلاق ہے کو بالکل تین طلاق نافذ کرتے ہیں لیکن سارا دور گزرا انہوں نے بیس کراچی کو کم نہیں کر سکے نمس نبی میں نمست حرام بیت اللہ شریف درمیان جب زور ڈرا غیر مقدم نے تو انہوں نے کہا چلو دو امام پڑھائیں گے ایک امام جو ہے تو وہ دس پڑھا دے گا پھر ایک متر اپنا پڑھ لے گا دوسرا پا کر پڑے گا لیکن بیس کو یہ نہیں ہٹا سکے کیوں کہ شریر کو سمجھنے والا عمر فاروق دلدان جیسا سمجھ رہا تھا ایسے بعد کا کوئی آدمی نہیں سمجھ رہا اور فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی سنت ہی, وہ سنت و خلفاء راشدین راک المحدین بن نواز تمہارے لیے ضروری ہے میری سنت اور میرے فلفائے راشدین کی سنت اور اس کو دانتوں کی مضبوطی سے پکڑے تو سازا حضور کی حدیث پر اور قرآن پاک کی آیت پر جیسا عمل صابی نے کیا ہے وہ حجت ہے باقی امت کے لیے کیونکہ قرآن پاک کی آیت کی تشریح عدیث میں ہے اور امنی تفصیل صابۂ اکرام کی زندگی میں ہے یہ غرمائے گا کہ حدم میرے صابس سوالوں کی طرح ہے جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے فہن فن پھر استم بھی پک دہت ہو اگر ویسا ہی مان لے کر آئے جیسا کنند کا ایمان تھا کن کا ایمان ان اکرام کا تمہارے نزدیک ان, ان کا معیاری ایمان اکرام کا. اس کو معیاری حق کے طور پر تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں اور لہذا تم فہن ہوم بھی ایسا ایمان لے کر جیسا کا ایمان تھا انصاب اکرام کا پک دہت تو پھر تم ہدایت پاؤ گے تو معیاری ایمان تو اکرام کا معیار ہونا یہ قرآن پاک کیا ہے اتنے حدیث نے اور پھر خلفاء راشدین کو سب سے عبد الماعی بیان ہوا ہوا ہے پہذا ان کا طریقہ جو ہے یہ بھی سید شریعت کی سنت ہے اور ایک احتیاط کرے کیا کریں کہ یہ ہمارے جو چارٹ ہیں اسے افطار اور شہری کا وقت اس سے معلوم کریں اپنی گڑیوں کو ٹھیک رکھیں اور یہ اذانوں دار و مدار نہ کریں بس اذانیں بہت پہلے ہو جاتی ہیں اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا تو آپ بھوکے رہ جائیں گے خواہ مخواب نے آپ کو تکلیف دی بعض آنے وقت کے بعد ہوتی ہیں تو اگر آپ کھاتے رہے آپ نے روزہ خراب کر لیا اس نے ہماری مسجد کی اذان ہمارے مضمون صاحب نے ایک منٹ پہلے دے دی افطار کے وقت سے ایک دن پہلے اور تحکال سے اور یہ صبح ڈیری سے کچھ اذانے ہیں جو کہ پانچ پانچ منٹ تین تین منٹ بھی غروب آفتاب سے پہلے ہوتی ہیں تو لہٰذا نے گھڑیوں کو دوست کر کے اس پروفیسر کے ہماری یونیورسٹی کے یہ جو ہوٹرو والے ہیں یہ کافی محتاط ہیں ایسے وقت بجاتے ہیں کہ اس میں پھر کوئی خطرہ روزہ کا خراب ہونے کا نہیں ہوتا تو یہاں اپنی گھڑیوں گاڑیوں کو دوست کریں اس پر فیصلہ کیا کریں ایسے وزانوں پر روزہ توڑ دیا اپنے بغت سے پہلے ہو گیا اگر میں شروع کے چھپ جانے کو غروب آفتاب کہا جاتا تو بنیر میں دو تین بجے شروع چھپ جاتا ہے پہاڑ کے پیچھے چار بجے اندر ہو جاتا پھر وہ تو تین بجے روزہ افطار کیا کریں چار بجے چھا پڑے کریں میں چھپ جانے کو غروب نہیں کہتے بلکہ غروب کے شرائط پورا نے کو غروب کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اللہ تعالی عمر کی توفیق